اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنا پھر تمہیں ناتوان سے طاقت بخشی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا بناتا ہے جو چاہے اور وہی علم اور قدرت والا ہے